دلیل جو ہوتی ہے اس سے بات سمجھنا ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ دلیل میں تین چیزیں ہوتی ہیں کتنی چیزیں ایک یہ کہ دلیل کا ثبوت ہو کہ وہ ثابت بھی ہے جس کی طرف ہے اللہ کی طرف یا رسول پاک کی طرف یا موئی چیز سے ثابت بھی ہے دوسرا یہ کہ اس عبارت کا جو من ہم نے سمجھا ہے واقعی عبارت والے کی مراد بھی یہی ہے تیسرا یہ کہ ہم اس پر عمل کرنے کے مخاطب بھی ہیں مثلاً حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تین باتوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک تو یہ ثابت ہو کہ یہ حدیث اللہ کے نبی پاک سے ہے دوسرا یہ جو مان ہم نے سمجھا ہے حضرت کی مراد بھی یہی ہے تیسرا یہ کہ ہم اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم بھی ہے دیکھو نا بعض منسوخ ہوتی ہے اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والی حدیث تو کتاب میں ہے نا لیکن ہمیں اس پر عمل کا حکم تو نہیں ہے نا حدیث ثابت بھی ہے یقیناً اس کا مانا بھی ہمیں آتا ہے لیکن اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے پہلی بات جو ہے جب مدئی دلیل بیان کرے گا مناظرے میں دو فریق ہوتے ہیں ایک کو مدئی کہا جاتا ہے ایک کو سائل کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے سائل, سائل. مدئی کا کام ہے اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کرنا سائل کا کام ہے اس دعوے کا رد کرنا اس کی دلیل کا اب مدعی دلیل بیان کرے گا اس میں پابندی رکھنی ہے کہ اس مدعی کا دعوی کیا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو دلیل مانتا ہوں تو اسے قرآن سے باہر نہ نکلنے دو پھر کہتا ہے میں صرف قرآن حدیث مانتا ہوں اس کو اس سے باہر نہ آنے دو اگر کہتا ہے کہ میں چار دلیلیں مانتا ہوں اس کو چار سے باہر نہ نکلنے دو جو اس کا دعوی اس کی پابندی تو ضروری ہے نا اب مدعے جب دلیل پیام کرے گا تو شاعر کے تیر کام ہوتے ہیں شائر مناظر کے سب سے پہلے کہ کیا یہ ثابت بھی ہے تو اس کو مناظرے کی اجتلاح میں منع وار کرنا کہتے ہیں کہ لا لال شرف بات کا یہ حدیث صحیح ہے ثابت کرو صحیح ہے تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے تحقیق کا کہ پہلے یہ مانا جائے کہ اس کا ثبوت بھی ہے یا نہیں اس کو منا وارد کرنا کہتے ہیں اور دوسرے نمبر پر اگر وہ ثابت ہو جائے تو ابھی مسلا سابت نہیں ہوا کیونکہ ابھی اس کے معنی میں بحث ہے دیکھو نا کادیادی جتنی آیتیں قرآن کی پیش کرتے ہیں وفات مسیح علیہ السلام پر ان کے ثبوت میں تو کوئی شبہ نہیں نا کسی کو یقیناً ثابت ہے اب ثابت ہونے کے بعد بھی ان کا مسئلہ ثابت نہیں ہوا کیونکہ اب اس کے دلالت پر بحث ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے بھی یہ لیتا ہے یہ اس کا مطلب اور ہی ہے اس کے بعد بھی تحقیق مکمل نہیں ہوئی تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ کوئی دلیل شریش سے ٹکرا تو نہیں رہی تو پہلی بات کا انکار کرنا اس کو منع چاہتے ہیں منع سے اگر وہ نکل گیا اس نے دلیل کو ثابت کر دیا اب اس پر نقد وارد ہوگا سائن مناظر کہ اس کی دلیل کو مان کر کے جو دلیل تو صحیح ہے لیکن دلالت صحیح نہیں اس کا مطلب صحیح نہیں جو تو لے رہا ہے اس کے بعد تیسرا کام اس کا یہ ہوگا کہ اگر اس کے خلاف کوئی بات ہے دلیل ہے تو وہ بیان کرے گا کہ جب تک ان کا تو تارگ رفا نہیں کرے گا اس وقت تک تیرا دعوی ثابت نہیں ہو سکتا تو مدعی کے ذمہ ایک کام ہوتا ہے دلیل پیش کرنا اور شاید مناظر کے ذمہ تین کام ہوتے ہیں پہلا یہ کہ اسی دلیل کا ثبوت ماگنا کہ ثابت بھی ہے یا نہیں اب جیسے کادیا جی لکھتے کہ بلا علی کا جی لکھا ہے لوکانا عیسہ ہیئر حالانکہ بلا علی کا لوکانا بوسا ہیئر والی اب کادیا نے کیا کیا مصر سے جا کر ایک فکا اکبر کی شرح چکوا لی اس میں بجائے بوسا کے عصہ کر دیا اور نام لگا دیا بلا علی کالی نے حمت اللہ لے کے کہ جی بلا علی کائ نے حریش لکھی لو خانہ عیشا ہے تو پتہ چلا کہ عیشا اللہ سلام زندہ نہیں ہے تو ہم سرے سے اس کو مانگتے نہیں یہ تو الزام ہے بلا علی کاری نے حمت اللہ لے کے ذمہ تو سب سے پہلے شاید بنادر اس کے ثبوت کی تحقیق کرے گا کہ اس کی دلیل ثابت بھی ہے یا نہیں اگر ساوت ہو گئی تو اب بحث اس کی دلالت اور برے پر آ جائے گی کہ اس سے جو یہ نکالنا چاہتا ہے وہ نکل بھی رہا ہے یا نہیں جس طرح ایک کادیالی سے میری بحث ہوئی محبت برشا اس کا نب تھا زندگی بکب تھی اس کی کادیالی کی تبلیغ کے لیے <laughs> <laughs> کہتا میں نے بتیس مراجرے کیے آج تینتیس وہ ہے اچھا تو بنازہ شروع ہوا حیات بسی ہوئی اور کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جانوں کا میرے خیال کے پہلے مسئلہ جو اختلافی ہے نا نقطۂ اختلافی وہ لوگوں کے ذہن میں ڈالو تاکہ پھر یہ فیصلہ کر سکے کہ دلیل اس نقطے کے ماپک بھی ہے یا نہیں <تصفح> آپ یہ تو سمجھا دیں میں تو سمجھا دیتا ہوں میں نے خاص کہ ہمارا اختلاف یہ ہے اس بات میں اتفاق ہے کہ عشاء علیہ السلام نے آنا ہے مرزا بھی مانتا ہے کہ یہ پیش کوئی متواترات میں سے اللہ اتنی بات میں بیرا اور ان کا اختلاف یہ ہے کہ آنا اصلی نے ہے یا بیروپی نے وسیل نے اپنی پنجابی زمانے میں کر ہے ہیں آنا اصلی نے ہے یا بیروپی نے آنا کسی یہ ہمارا اختلاف ہے ہم کہتے ہیں کہ اسی اصلی نہیں آنا ہے یہ کہتے نہیں بیروپی نے آنا ہے اب بیروپیوں کو لانے کے لیے یہ انہوں نے گھڑا کہ پہلے کیوں آنا ہے بہروپ میری اصلی کیوں نہیں آنا میری اصلی فوت ہو گیا ہے اب ایک بیروپ ہی آئے گا تو میں نے کہا یہ بالکل ایسی بنا جیسے ایک آدمی فوت ہو گیا ہے دوسرا آدمی کہتا ہے کہ جی میں اس کا وارث ہوں اس کی جائیداد میرے درد لگا دی جائے اب عدالت اس سے دو سرٹیفکیٹ مانگے گی ایک یہ کہ یہ سرٹیفکیٹ لاؤ گے وہ فوت ہو گیا ہے اور دوسرا یہ کہ تو اس کا کیا لگتا ہے یہ بھی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے نا یہ تو نہیں کہ بس وہ فوت ہو گیا ہے اب میں ہو گیا ہوں. جب نہ کچھ لگے نہ کچھ وہ <coughs> شادی تھی نا تو کچھ لڑکی والے کے گھر میں باندھ آتے ہیں ان کو ہمارے پنجابی والے بیڑ کہتے ہیں بیڑ آیا ہوا ہے کچھ ادھر سے آتے ہیں اس کو بارات کہتے ہیں تو ایک آدمی نے سوچا کہ بھی بھوک لگی کھانا کھانا ہے کن پہ بیٹھو جا کے تو وہ بارات والوں میں بیٹھ گیا اب وہ جب بیل ملاپ شروع ہوا تو عرف کے یہ کون ہے کہ یہ لڑکی کا سورا ہے چلتے رہے یہ مامو ہے فلان کا ہے یہ دماد کا گنا کا پوچھے پوچھے اس تک پہنچی کہ تو کون ہے وہ اس سے پہلے نے کہا جی میں یہ سہ رہا ہے کیا تو کون ہے کہ میں لڑکی کا ٹٹیورا ہوں کیا ہوں ٹٹیو رہ سب نے کھا کہ کوئی نیا رشتہ ہی ہے پہلے سونا نہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہتا لڑکی کا باپ اور میں کسی زمانے میں ٹٹو چلایا کرتے تھے <sûld Sayala> <umble>. <empezar thi> تو بعد اس طرح کے نئے بھی بن جاتے ہیں نا جو پہلے دنیا نے کبھی سنے ہی نہ ہو وہ ٹٹورا بن گیا تو اس سے پہلے کون سی بات چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ اب یہ تو نہیں دے دیں گے مولانا جہاں احمد لالا ایک دفعہ سنا رہے تھے کہ میں سفر میں تھا تو اڈے کی مسجد تھی تو میں نے کہا کہ چلو بزرگ ہے دو رقط پڑھ لیں تو تین آدمی بیٹھے ہیں ایک کر رہا ہے ایشا الحام فوت ہو گئے وہ دو کر رہے نہیں فوت نے کہا کہ یہ کوئی سب کو اب تنگ کر رہا ہے میں بھی سلام نماز پڑھ کے قریب ہو گیا تو میں نے بڑی حیرت سے پوچھا بھائی کون فوت ہو گیا ہے تو کہا اشاء الرابے پتہ نہیں جواب مانگ دو بھائی میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اوبر پھیر لیے میں نے کہا اچھا اگلی بات آپ بتاؤ کیا ہے وہ تو فوت ہو گیا نا اگلی بات کرو کیا ہے جی مرزا تھا مسیح مہود ہے کہ وہ کیا لگتے تھے میرے کے ایشا ال شراب کے وہ کیسے مسی بہت ہے کہ اور کون ہے میں بھی بیٹھا ہوں آپ کیسے مصیبت بن گئے سکھا میں مسلمان نہیں بن سکتا کافر کبیز نہیں بننا ہے مصیبت میں مسلمان تو ہوں نا تو عجیب بات ہے کہ میں مسلمان مسیح ہی بن سکتا اللہ نے کافر کابر بنانا ہے کسی کو مسیح اب وہ اٹھ کے وہ پکڑے بھی بیٹھتے صحیح بات تو سننے میں بیٹھتا میں جاتا ساری سے کہ گاؤں کا نمبردار جا رہا تھا آج کل تو ممبروں کا حکومت آ گئی نمبر دار کھڑے پہ رہے کسی زمانے میں نمبردار کی حکومت ہو کسی بک سلام کر رہے چوہری صاحب سلام علیکم پگڑی باندھی ہوئی ہے تو مراس جا رہی تھی ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا تو بچوں کا زیر بڑا رنگین ہوتا ہے اس نے دیکھا کہ بھی اس کی بڑی عزت ہو رہی ہے جوڑ تھا چوریسا اسلام کو ابھی یہ کون ہے تو بیٹا یہ نمبردار ہے ہمارے گاؤں کا اچھا اس نے پوچھا ابھی جب نمبردار مر جائے گا پھر نمبردار کون بنے گا اس نے کہا اس کا بیٹا تھوڑا پھر سوچا کہ امی اگر اس کا بیٹا مر گیا پھر اسی کے خاندان سے کوئی بنے گا کہا امی اگر اس کا سارا خاندان مار گیا پھر اب ماں سمجھی کہ اصل میں یہ بےچارا نمبردار بننا چاہتا ہے اس نے کہا بیٹا ساری دنیا کے نمبردار بھی مر جائے تو میراسر کے بیٹے نمبردار بھی مرنا تو یہ بات نہ سوچ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو یا نہ ہو مرزے کا کوئی تعلق نہیں اس مسئلے کے ساتھ تو مرزا بھی مرضہ مسیح ہو تو میں نے یہی کہا کہ دیکھو اب اس کے ذمہ دو سرٹیفکیٹ ہیں ایک یہ پیش کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چونکہ ماضی کا سیگا ہو اور ایک یہ کہ یہ ہو آیت یا حدیث کہ مرزا کیا لگتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا رہا تھا ہوگا ہی تو پہلے میرے کا پہلا سرٹیفکیٹ آپ پیش کرے وماں محمد اللہ رسول کل خرا میرے کمرے ہیں رسول نہیں ہے محمد مگر رسول مر گئے آپ سے پہلے سارے رسول بیٹھے تو کتابوں کی دکان پر سارے رسول بیٹھے تھے وہ کتابوں کی دکان پر پُرانے پاک ترجمہ رکھے تھے میں نے کبھی جس کا بزلے ترجمہ اٹھالو لو ذرا دیکھو کیا ترجمہ وہاں لکھا تھا گزر چونکہ آپ سے پہلے کئی رسول میں نے کہا آپ نے سارے کس کا ترجمہ کیا تھا کلو نفسر ذائقہ گل مو کلو نفسر میں نے کہا آپ پڑھیے دوبارہ نہ پڑھ بیٹھنا کہیں کہ کیوں کیا ہوگا میں نے کہا یہی ایچ دیکھ کر تیری بیوی کو بھیجا ہوں کہ منشا مر گیا ہوا ہے وہ آگے نکاح کر لے کیوں کیوں کر لیں میں تو ابھی نہیں مرا تو میں نے کہا جب یہ ونشا کی موت کا سرٹیفکیٹ نہیں بن رہی تو یہ عیسانیہ سر کی موت کا بھی نہیں ہے اب کہتا ہے جی میں وہ آیت پیش کروں عیشا علیہ السلام کا نام ہو میں نے کہا نام کا نہیں سرٹیفکیٹ میں نام ہوتا ہے آپ وہی پیش کریں وہی کان اللہ ہو یا عیشا علی مطلب پیکا اب آیت پڑھ کے تو لوگوں سے کہتا ہے یہ مولوی بڑے جدی ہوتے ہیں سچی بات ماندہ ان کی قسمت میں نہیں ہے دیکھو آپ سارے جانتے ہیں کہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں ایک رجسٹر ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے پیدائش اور موت کا رجسٹر اس میں لکھا تھا متوفی فلاں متوفی فلاں متوفی فلاں متوفی فلاں تو وہاں آپ اس کا مانا کیا کرتے ہیں اس لفظ کا کہتے بڑا ہوا کہ دیکھو تم سب مان گئے ہو مور بھی بالکل نہیں مانے جیسا میں تو بالکل مانتا ہوں بن لیا میرے کو پھر سرٹیفکیٹ بن گیا یا نہیں میرے کا بن گیا پھر میرے کس کا بنا عیشا سلام کر دی اللہ کی بوب کا بنا ہے وہ کیسے میرے کو کرو ترک وہ چوکی دار والا منا لگاؤ ذرا وا اور اس مرے جب کال اللہ ہو اللہ نے کہا کون کہنے والے ہیں کس کو یا عیسیٰ اے عیسیٰ इन तीन तवफी, बेशक मैं बना हुआ हूं तो चौकीदार वाला मना कर रहे हैं ना तो मैंने कहा अन्ना की बहुत का सर्टिफिकेट भर गया है ईसा सलाम का भी बना। वो तो ऐसा घबराया कहता जी मैंने बत्तीस मुनाजरे पहले चाहे कि, किए हैं कभी किसी यह कहा मुझे मैंने कहा चलो आर्ट तो मास्टर से मुनाजरा है आज ही सही मैंने तो कह दिया ना پھر تجھے یہ نہیں پتا کہ کس کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہے بڑا پریشان تو یاد رکھو موضوع متر کرنا آدھا مناظرہ ہوتا ہے دادل پرست ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ موضوع کوئی غلط قسم کا رکھ لیا جائے کوئی اس میں ایسا بات رکھ لی جائے جس سے شور مچانے کا موقع ملے تو موضوع مقرر کرنا مناظر میں مناظرے کے تین حصے لکھتے ہیں مبادیات مناظرہ اور سات مناظرہ مکات مناظرہ مبادیات مناظرہ اسی کا نام ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ موضوع کیا ہے مناظرے کا یہ طے کیا جائے کہ بدئی کس کس دریب کو مانتا ہے یہ طے کیا جائے کہ جگہ کون سی ہوگی وغیرہ وقت وغیرہ طے کیا جائے اب ایک دفعہ لاہور بناظرہ تھا اور ساتھیوں نے رکھ لیا گرزائوں سے جلادین شمس مناظر تھا اب وہ انہوں نے لکھوا لیا کہ قرآن حدیث کے سوا کوئی بات پیش نہیں ہوگی اب یہ مرزے کی کتاب اٹھا اٹھایا مسلمانوں اور شور میں جاتے رکھ دو یہ حدیث کی کتاب ہے رکھ دو کیونکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مرزے کی کتابیں میں سامنے نہ آئے اسے تون پہنچ جاتے نہ صبح سے بارہ بج گئے وہ اور کو کام رکھ دو اب سب نے سوچا کہ بھی علامہ صاحب میں اس کو بلاؤ علامہ صاحب آ گئے جناب دن شخص نے دیکھا کہ علامہ صاحب آ گئے ہیں علامہ صاحب آپ نے شرطیں لی ہیں جی آپ سنا دے کہ قرآن حدیث کے سوا کوئی بات پیش نہیں کرنی بہت اچھا علامہ صاحب نے بردے کی کتاب اٹھائی کہ جی کیا اٹھایا ہے بردے کی کتاب شرک نہیں سنی قرآن حدیث علامہ صاحب کہتے تیرے جیسا جان میں دیکھا حدیث نبی کی بات کو کہتے میں تیرے نبی کی بات سنانے لگاؤں <laughs> تو اتنا جائے گا مرادمہ کرنے آ گیا تجھے پتا نہیں ہے ریس کس کو کہتے ہیں. تیرے دلیکی ہے دھی جی تو سنا رہا ہوں اب جب اس پر آیا تو پھر تو بر کی موت ہوتی ہے نا اب انہوں نے کتابیں باندھنی شروع کر دی اللہ صاحب پا رہے ہیں کہ بھائی ازت شمس ہو کبے رتھ جہاں شبس تھا نا مرادمر ان کا ازت شمس ہو کبے رتھ وہ چاہتے تھے کہ ان میں کوئی لڑائی کرائی جائے نسل میں لکھا تھا یا اللہ یا محمد جہاں بناظر ہو رہا تھا تو جراغ شبز نے پوچھا کہ علامہ صاحب یہ یا اللہ یا محمد کا لکھنا جائز ہے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس دو ہی تو نیمتے ہیں ایک اللہ ایک محمد اور ہمارے پاس ہے کیا دو ہی تو نیم ہیں ہمارے پاس ایک اللہ اور ایک محمد اور ہمارے پاس ہے کیا اب جو وہ چاہتا تھا وہ علامہ صاحب اس طرف آئے نہیں دیکھا مولانا علامہ صاحب یہ تو آپ پنجابی میں ترجمہ کر رہے ہیں ان کا عربی میں یہ ترجمہ کیا ہے دیکھا کہ پنجاب کی مذمت لکھا ہوا عرب کی مذمت لکھا ہوا یہ نہیں ہے <laughs> جبکہ ارب کی مسجد دکھائے گا وہاں بات کر لیں گے یہ تو پنجاب میں لکھا ہوا ہے تو موادیات مناظرہ میں دعوی کی تشریح اور تفصیل ہوتی ہے اس لیے مبادیات بھی مناظر کو طے کرنے چاہیے ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ان پڑھ دکاندار ایک لکھ دیتا ہے اور ہمیں مزا دیتا ہے بن تو بٹھا تو موضوع جتنا زیادہ واضح ہوگا باتل پرس چل ہی نہیں سکتا ختم ہو تو اسی طرح اتفاق ہوا رات کو بارہ بجے مجھے, مجھے آ کے جگایا جی وہ مناظرہ ہوا ہے کابیاروں کا تو میں نے کہا صبح سے ہی چلی اس نے چلے جانا ہے میں نے کہا بڑا تیز ہے کوئی میں نے پچھلے دن محبود کی وہ چھوٹی سی کتاب ختم ہوتی ہے تو وہ بس پکڑ لیا چلا گیا تو کس بات پر مناظرہ ہوگا جی نبوت پر میرے خا پہلے نقطۂ اختلاف واضح ہو جائے کیا ہے آپ واضح کر دیں میں پہلی چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی واضح کر دیں میرکا دیکھیے مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ حضرت کے بعد غیر مسلموں میں کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا نہ صاحب شریت نہ صاحب غیر کشری غیر مسلموں میں ٹھیک ہے بات کہ ٹھیک ہے مسلمانوں میں صاحب ایشریت نبی نہیں آ سکتا دوسری بات یہ جی بھی ٹھیک ہے غیر کشری نبی آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ایک گرزا صاحب خاص ہے اس نام کے لیے اور کوئی یہ نام استعمال نہیں کر سکتا بالکل ٹھیک ہے میں نے دو تین دفعہ لوگوں میں بات دہرا دی میں نے کہ اچھی طرح سمجھ لوں تین باتیں ہو گئی ہیں غیر مسلموں میں کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا تھا تشریح نہ غیر تشریح مسلمانوں میں آ سکتا ہے لیکن غیر تشریح صاحب شریف نہیں آ سکتا اور غیر تشریف بھی تھوک کے حساب سے نہیں ہے کہ ایک مرد ریادہ ہے بس ٹھیک ہے جی دیکھا اب یہ جو بیٹھے بےچارے دیہاتی لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ تشریف تبھی کسی کہتے غیر تشریف کسی کہتے میں نے پوچھو کسی کو پتا ہے کہنے لگے جی ہمیں تو پتا نہیں تو میرے خیال جب تک یہ نہ سمجھیں گے اس وقت تک کیا پتا ان کو لگے گا کو کہ دلیل دعوے کے مطابق ہے بھی یا نہیں آپ ہی سمجھا دے؟ چلو میں سمجھا دیتا ہوں. وہ گرزا بشیر امدینی میدے حقیقت اس میں لکھا تھا وہ حدیث جو ہے کہ اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے جن میں تین سو تیرہ رسول تھے لکھتا ہے کہ رسول صاحب شریعت کو کہتے ہیں اور نبی وہ جو خود صاحب شریعت نہ ہو دوسرے صاحب شریعت کی شریعت کی توریف کریں لڑکا یہ صحیح لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے لڑکا آپ دیکھو خلاصہ کیا نکلا کہ غیر مسلموں میں رسول آ سکتا ہے نہ نبی مسلمانوں میں رسول نہیں آ سکتا دبی آ سکتا ہے رسول نبی آ سکتا ہے اگر کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کر دے وہ کافر ہے اب بالکل ٹھیک ہے جی ابھی تک اسے پتا نہیں تھا کہ دینیوں سے کہاں باندھا ہے دینکا اچھا اپنے دعوے کے پہلے اسے پر کو دلیل گیان کرے کہ نہیں آ سکتا آج. رسول, آج. نبی. رسول نہیں آ سکتا کہ ماکانا محمد البا خدم کے جان کو بنا کے رسول خاط امن نبی اب اگر میں یہ آیت پڑھتا تو وہ سو نقری کرتا اس کے ترجموں میں اب طریقہ میں نے یہ رکھا کہ آیت پڑ پڑے وہ اور ترجمہ بھی وہی کرے جو مجھے چاہیے اس نے ترم بھی کر دیا کہ حضرت رسول پاس رب کسی وارگ کے باپ نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں میرے خاص آپ کو شاید دعویٰ یاد نہیں رہا آپ کا आपने आया ये नहीं पंडित ही खा था मेरे पंडित ही खा तो बर और नदी तो आने साबित कर देती आपने आपने तो उल्ट काम कर लिया है अब वो घुराया कहते थी ये क्या हो गया तो उरादा हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा जी आपने चक्कर में चक्कर दे दिया है जी को चक्कर तो सारी ऊपर गिरदा देता रहा हमें तो चक्कर देने आता ही देता چکر براز نبی چکر بیا کرتا ہے جس کے چکر میں آپ آئے ہوئے ہیں اب کھڑا ہو گئے بس, جی بس بس بس میں ہی آگے چل سکتا جی یہ پتہ نہیں کیا کیا چاہیے یہ آپ نے کر کیا دیا ہے پھر مجھ سے وہ ترجمہ بھی کروا لیا ہے تو بات ہی اصل میں یہ ہے کہ مناظر میں کامیابی کا اصول ہی یہی ہے کہ دعویٰ اس طرح عوام میں واضح کیا جائے کہ جس میں وہ خود بخود ہی پھنس جائے تو بادیات مناظرہ بھی اسی دعوے وغیرہ کی تعریف ہوتی ہے اور ساتھ مناظرہ کہتے ہیں جس میں دلیل ادھر سے بیان ہوتی ہے اور شائد تین کام کرتا ہے بنا دقز مار اور بقاتِ مناظرہ ہے کہ ان اصولوں پر انتفاق ہو جائے جن کو دونوں مانتے ہیں پھر فیصلہ ہوگا کہ دعویٰ ثابت ہوا ہے یا ثابت نہیں ہوا تو اصول مرادرہ میں بدئیئی کا ایک ہی کام ہوتا ہے اور شائل کے مختلف کام ہوتے ہیں تین میں نے بتایا اور تبدیل بات کوئی بات بھی آپ اصول سے کریں گے تو اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا دیکھو عدالت میں بھی یہی دو فریق ہوتے ہیں بدئی اور مطالعے لیکن عدالت کچھ نہ کچھ فیصلہ ضرور کرتی ہے کیوں اس میں تدکیے دعوی کی تاریخ بالکل الگ ہوتی ہے کہ دعوے کا نقطہ جو ہے وہ واضح ہو جائے پھر وہ دعوے کا نا دیکھا کہ اب اس کے نیت سے وہ سوال نکل گیا ہے تو پوچھا دراز صاحب یہ مسجد کا دروازہ کتنے قدم ہوگا یہاں سے کہ جی سو قدم ہوگا کہ ایک سو دس بھی ہو سکتا جی ایک سو بھی ہو سکتا ہے تقریرہ اندازہ ہی ہے نا اٹھانوے قدم نہیں ہو سکتا جی اٹھاروے بھی ہو سکتا ہے اچھا پھر باتیں شروع ہو جب ایک اچھا پھر باتیں شروع ہو جب ایک قدم رہ گیا دروازہ تو پوچھا جواب صاحب کتنے قدم ہے بسٹ کمرالا جی ایک قدم دو نہیں ہو سکتا جی دو کیسے ہیں ہی کی ایک کہ آدھا کہ جی آدھا بھی نہیں ہو سکتا فرمایا نبی اتنا قریب سے لیتا ہے اسی لیے قطعی ہے اور بدلی اتنا دور سے دیتا ہے اس لیے اس میں اس میں تکمیلوں کا دخل ہو جاتا ہے اس لیے اس میں ذنیت آ جاتی ہے پھر دوسری دشا سمجھائی کہ دیکھو کچھ شیشے ہوتے ہیں اس میں چیز اتنی ہی نظر آتی ہے جتنی ہے اور بال میں بڑی چھوٹی نظر آتی ہے یہ بال بھی سترون جتنا نظر آتا ہے تو جس میں اتنی ہی نظر آتی ہے وہاں اپنے اندازے کی ضرورت نہیں ہوتی جس میں اب بال اتنا بڑا موٹا نظر آئے گا تو وہاں ہمیں اندازہ لگانا پڑے گا کہ یہ جی اتنا موٹا نظر ہے اصل میں ہے کتنا تو اس میں اپنے اندازے کا دخل ہو جائے گا نا اس لیے کشم بعض اوقات خواب کی طرح قابل تعبیر بھی ہی ہوتے ہیں جیسے خواب قابل تعبیر ہوتا ہے تو پہلا فرق یہ ہے کہ نبی کی وہی جو ہے وہ کسی ہوتی ہے اور ولی کا الحام اور کشم جو ہے اس میں زندیت ہوتی ہے دوسرا فرق یہ ہے تحدی چیلنج ملا علی قاری رحمت اللہ فیق اکبر میں لکھتے ہیں اب تحدی داوا فر نبوا کہ تحدی جو ہے چیلنج کرنا یہ نبوت کی فرا اور شاخ ہے ایک خرچ عادت دہار ہوئی اب نبی اس زمانے میں چیلنج کر سکتا ہے کہ کوئی اس گوزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالی کا قانون بھی یہی ہے کہ اس وقت وہ چیز کسی دوسرے کے ہاتھ پر اس طرح ظاہر نہیں کیوں نبی کے سامنے پوری امت کو جکانا مقصود ہے اور ولی یہ چیلنج نہیں کر سکتا ایک ولی کے ہاتھ پر ایک ظاہر ہوئی ہے ایسا ہے کہ وہی کرامت اس وقت سوا دیا ہاتھ پر ہو جائے تو اس لیے یہ چیلنج نہیں کر سکتے اور وہ تحدیق چیلنج کر سکتا ہے جو کبھی ہوتا ہے تیسرا فرق یہ ہے کہ ان کے الحابات میں مبشرات ہوتے ہیں شہباب کے بھی بصل کوئی چار دفل زیادہ پڑے تو اچھا خواب آ گیا تاکہ اور زیادہ اسکول کبھی <تصفح> کوتاحی ہو گئی تو ذرا خواب میں ڈرا دکھا دیا گیا تاکہ آئندہ یہ کوتا ہی نہ کرے اس قسم کے خواب اور کشب ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کے ہوتے ہیں اس میں کوئی تشریح یا کام نہیں آ سکتے کیونکہ پہلے پانچ دن والے پرتے اور تمہیں تین اور دہ وہ جیسے مشرما کزاب نے دعویٰ کر دی میں نبی ہوں اور وہ کربوزوں کو دیکھ کر کربوزہ کہتے رنگ پکڑتا ہے وہ ایک نبڑی بھی کھڑی ہوگی سجا کہ حضور نے یہی فرمایا تھا نا میرے پاس نبی نے یہ کہا تھا کہ نبڑی بھی نہیں آئے گی اب وہ بھی اپنا لشکر لے کر چل پڑی یہ بھی چل پڑا جب ملاقات ہوئی دو تین دن ایک فیملی میں رہے بعد میں پتا چلا کہ نبی اور نبنی کا دکھا ہو گیا ہے نہ گوا نہ کچھ اب جو واپس آئی تو اس کی امت نے پوچھا کہ مار کیا لیا ہے سکھا کہ مار کا تو ہوش نہیں نا وہ کرے جاتا ہے جب گواؤ تو ہوش نہیں تو مار کا وہ کرم کرنا تو عرب میں مار بڑی عزت سمجھی جاتی تھی نا تو امر بگڑ گئی کہ ہم کیا بتائیں گے نبنی باہر کیا لیا ہے تو پھر وہ گئی تو اس نے کہا کہ اچھا اشاع اور خجم کی نماز باہر میں مواف کی جاتی ہے تو اس قسم کے الہامات اور کشب نہیں ہوتے کہ جس میں آکام شریا ہو دیکھیے یہ بھی فرق سمجھے دین اور دنیا میں فرق کیا ہے آکام شریعہ تکوینیا کیا ہوتے ہیں ایک وہ کام ہے جن میں ہمارا کوئی دخل نہیں دیکھیے آپ کی اور میرے جسم میں رگوں میں خون گردش کر رہا ہے نا دوڑ رہا ہے تو آپ ذرا دو منٹ کے لیے روک لیں روک سکتے ہیں <weil throat noise> نہیں جو شروع آپ نے ناشتہ کیا ہے وہ ہزم ہوتا جا رہا ہے اس کو ایک گھنٹے کے لیے روک لے نا ہزم نہ ہو روک سکتے ہیں نہیں بادل ٹلو پانی ہے لیکن حکم یہ ہے کہ فیضل آباد بسر جا کے تو یہاں والے ایک پیالہ بھی نہیں لے سکتے ہیں ایسے کام جس میں ہمارا کوئی نقل نہیں ہے ان کو تقوی یاد کہتے ہیں اس کا تعلق ہوتا ہے مسئلہ توہین کے ساتھ لیکن جو کام بھی ہم اپنے ارادے سے کریں گے اس کو تشریح کام کہا جاتا ہے ہم نے یوں نظر بھی اٹھا کے ڈالی نا اس کا کوئی نہ کوئی شریعت میں حکم ہے اچھی جگہ پڑی ہمیں سواب ملے گا غلط جگہ پڑی ہمیں گناہ ہوگا دیوار پر ہی پڑ گئی اس کا بھی حکم ہے شریعت میں کہ مباح ہے کم کم چلو گناہ اور عذاب نہیں ہے مباح ہے ہم اپنے ارادے سے جو قدم بھی اٹھائیں گے اس کا یقین کوئی نہ کوئی حکم ہے شریعت میں تو جن کاموں میں ہمارے ارادے کا دخل ہے ان کو آکام شریعہ کہا جاتا ہے جن میں ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں ان کو آکام تقویلیا کہا جاتا ہے آکام تقویلیا کا تعلق کس کے ساتھ بتایا میں نے توغیر کے ساتھ آکام شریعہ کا تعلق تقلیب کے ساتھ تو آکام شریعہ اور تقویلیا اس طرح دین اور دنیا کا فرق سمجھے دنیا منس کا سیگا ہے اس کا مذکر ہے ادنا جس طرح نہر کے دو کنارے ہوں تو جو ہماری طرف ہوگا اس کو دنیا کہا جائے گا اور جو پرلی طرف ہوگا اس کو اوکھرا کہا جائے گا اسی طرح بہت ایک بارڈر ہے اس کے پہلے کے لیے جو بھی آپ کام کریں کہ اس کا نفا نقصان موت سے پہلے ہمیں مل جائے یہ دنیا کا کام ہے اور جو کام بھی آپ موت کے بعد کے نفا نقصان کے لیے کر رہے ہیں وہ دین کا کام ہے آپ ایک بڑیا ہے یا بوڑھا آدمی ہے اس کا بوجھ اٹھا کر ساتھ چلتے ہیں شریت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجرت فرمائیں گے تو گزار یہ دنیا کا کام ہے نا لیکن یہ دین بن گیا کیوں آپ کی نیت اچھی تھی لیکن آپ نے یہی کام کیا اس نیت سے کہ چلو گر جائیں گے شاید اس کی کوئی نوجوان لڑکی ہو تو ذرا آپ تعلیم کر لیں گے اب یہ دین نہیں خالص دنیا ہے آپ سپیکر پر تلاوت پرانے تو آپ ہی کر رہے ہیں اس نیت سے کہ سامنے مکان میں جو لڑکی ہے وہ چھت پر ہے تو چلو دیکھ لیں اب بے شک آپ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن یہ خارش دنیا ہے یہ دین نہیں ہے تو دینا اب نماز روزہ جتنے بھی فرائض ہیں ان کا اصل عجب جزا شدہ تو آہت میں ملنی ہے نا ان کو آکام تشریح کہا جاتا ہے یہی سے ذکر یہ بات سمجھ لے آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے تعویذوں کے بارے میں تو تعویز دنیا کی چیز ہے دین کی نہیں مسئلہ سمجھے اس لیے محدسین جب بھی ہی لاتے ہیں تو تیب اور تعویذ کا باپ اکٹھا لاتے ہیں تعویذ لوگ اس لیے لیتے ہیں کہ جس درد ہے کسی نے یہ نہیں لیا کسی قبر کا لاب باپ ہو جائے تعویذ دے دو اسی لیے لیتے ہیں جی کہ بخار ہے اس کا تعویذ دے دو یہ نہیں لیتے کہ دو سے بچوں اس کا تاویز دے دو تو یہ ایک دنیاوی طریقے علاج ہے اس لیے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہر دفاع درد کے سباب تین قسم کی ہوتے ہیں ذرا تفصیل تھوڑی سمجھ لیں کتنے قسم کے یقینی ضنی ذہنی یقینی تو وہ ہے جیسے غذا وغیرہ دس آدمی پیاسے تھے دس نے پانی پی لیا دس ہی کی پیاس بج گئی دس آدمی بھو کے تڑپ رہے تھے کھانا کھا لیا دس کے پیٹ بھر گیا نا بھو ختم ہو گئی زلن ختم ہو گیا, گیا دکھ تکلیف دور ہو گئی یہ ہے یقینی اسباب غذا وغیرہ دوسرا ہے زمنی دبا دس بیمار آئے ایک ہی بیماری کے ان کو ایک ہی دوا بھی چھ کو شفا رہی چار کو نہیں ہوئی اس لیے اس کو ضروریات سمجھا جاتا ہے اور طویل اس سے بھی آگے ہے وہم یاد میں کہ مولانا لکھ رہے ہیں تو اصل ہوتا ہے ہم دیکھ دیکھ کے دیکھتے ہیں جو اصل نہیں ہوتا یہ طویل کا تعلق انا ضلع ابھی بھی کے ساتھ ہوتا ہے جتنا زند کمی ہوگا لکھنے والے کا اتنا ہی تعویذ جلدی اور زیادہ اثر کرے گا اور جتنا زن کمزور ہوگا اس لیے عورتوں کے تاویز زیادہ اثر کرتے ہیں کیونکہ ان کا زن جلدی کبھی ہو جاتا ہے <laughs> یہ چلے وغیرہ جو کرتے ہیں وہ اسی زن کو کبھی کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو دفا زنگ کے تین سواب ہوئے یقینی زنی اور وہ تینوں میں ہم جواز اور ادبی جواز کے قائل ہیں بہت سی خوراکیں ہیں جن کو ہم حرام کہتے کہ زیر حرام ہے بکرا حلال ہے تو حرام حلال کی تقسیم ہے نا دلالو دوا میں بھی ہے اگر وہ ناپاک ہے تو ہم اسے نجائز کہیں گے اسی طرح تعویذ میں اس باز میں تو ہم کہیں گے کہ اگر اس کی عبادت شرکیاں ہے اس کی عبارت غلط ہے تو پھر ہم اس کو غلط کہیں گے اگر صحیح ہے تو صحیح کہیں گے لیکن ہے یہ دنیا طریقے علاج اور دنیا طریقے علاج سے مطلب مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ جیسے ایسپرو کا ذکر حدیث میں ہونا ضروری نہیں نہرو بیان کا نام قرآن حدیث میں آنا ضروری نہیں جس طرح آپ کے کھانے سارے تجربات پر مبنی ہے آپ نے جتنے دام رکھے اپنی طرف سے رکھے ہوئے نا یہ کورما ہے یہ پلاؤ ہے یہ زردہ ہے یہ بریانی ہے اس طرح کبھیوں نے بھی تجربہ کر کے یہ دوائش کے لیے وہ ہے یہ دوائش کے لیے وہ ہے ان کے نام بھی رکھ لیے تو جس طرح ایسپرو کا حدیث میں ہونا ضروری نہیں اس طرح پندرہ تاویز کا بھی حدیث میں ہونا ضروری نہیں کیونکہ دنیا طریقے علاج ہے ان کا ایک تجربہ ہے صرف یہی دیکھا جائے گا دنیوی کاموں میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جس طرح چاہے کھانا کھائے بکا لیکن لے کر حلال ہو ہلاؤ نہ ہو تجارت ہے آپ دنیا میں کرتے ہیں جس طریقے سے چاہے کریں صرف دو پابندیاں ہے اس وقت شریت آپ کا ہاتھ پکڑے گی کہ اس میں جا نہ ہو جائے سیٹا نہ آ جائے سود نہ آ جائے اگر آپ کے تجارت کے طریقے میں سود آ جائے گا اب شریت روکے گی کہ سود کو شریت خواب کرتی اگر جا وغیرہ آ جائے گا اب شہید کہ یہ ناجائز ہے اس کے علاوہ آپ اکٹھے کر تجارت کریں اکیلے کے لے کریں جس طرح بھی کریں ہر علاقے میں ہر زمانے میں الگ الگ اس کے انداز ہو سکتے ہیں یہ لباس ہے آپ کا شریعت آپ کو کچھ نہیں کہتی آپ سلوار بنا لیں پاجامہ بنا لیں جو چاہے بنا لیں لیکن دو جگہ آپ کو شریعت روکے گی پکڑے گی ایک یہ کہ اسراک نہ ہو ایک تشبہ نہ ہو جہاں تشبہ ہوگا پہچان ہوگی کہ یہ کسی خاص کافی کاملائز لباس ہے دیکھنے والے کہے کہ یہ سکھ جا رہا ہے تو یہ تشبہ ہو گیا نا وہ شرید کہے گی کہ بھائی یہ کام اب نجائز ہے آپ کا لباس یا اشراف ہو یہاں تک بازو پھیلے ہوئے ہیں اور پیچھے گلی کا سارا کوڑا کر صاف کر رہی ہے چادر تو یہ اشراف ہے اب آپ کو شرید روکے گی تو جس طرح ان دنیا کاموں میں تجارت ہو لباس وغیرہ ہوں اس میں آپ کو کھلی چھٹی ہے ہاں جہاں شریعت کی مخالفت ہوگی وہاں شریعت آپ کو روکے گی اسی طرح یہ تاویز ہے یہ دم ہے اسی طرح یہ تاویز ہے یہ دم ہے یہ دنیوی طریقے علاج ہے جہاں اس میں کوئی شرکیا بات آئے گی یا غلط بات آئے گی وہاں اس کو شریعت غلط کہے گی ورنہ یہ ایک طریقے علاج ہے جیسے دوا دے کر پیسے دینا جائز ہے اجرتا بھی جائز ہے اور جو صحیح تعویذ ہے اس کو صحیح کہا جائے گا جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا جو حلال ملا ہے اسے حلال کہا جائے گا جو حرام ہے اس کو آرام ہی کہا جائے گا تو یہ دین اور دنیا میں تشریح کر رہا تھا تعریف کر رہا تھا تو دین اور دنیا کا کچھ فرق دیر میں آیا یا نہیں آکاوے تشریح ہوئی ہوتے ہیں جس میں عوام اور لوائی ہو حلال حرام کی باتیں ہو اور حکم بھی ایسا ہو جو میں سمجھا رہا ہوں کہ اس کا نفا نقصان عذاب سباب آخر میں ملنا ہو اب نماز کا حکم آیا جو پڑھتا ہے اس کو فائدہ آغت میں ملے گا نا اور جو نہیں پڑتا اس کے لابھ بھی روزے یہ حکم کشری ہے روزے آج کا حکم آیا جس پر روزہ آج فرض ہے اگر وہ رکھتا ہے اس کو اضر ملے گا اور قیامت میں آکرت میں اور جو نہیں رکھتا اس کو سزا ہوگی آفرت میں لیکن اگر آکرت کا امر نہیں ہے وہ اوحید اللہ امر موسا ہم نے موسا کی ماں کی طرف وحی کی تو یہ وحی کیسے تھی کہ اس بچے کی حفاظت کیسے کرنی ہے دنیا کا ایک کام تھا اس لیے ہم اس کو نبیا نہیں مانتے کیونکہ یہ وحی نبوت نہیں تھی اس میں آمشریا نہیں تھے وہ آؤ اور ربوں کا انداز شہر کی مکھی کی طرف اللہ تعالی نے وہی کروائی ہم شہد کی مکھی کو نبی نہیں مانتے کیونکہ وہ شہد تیار کرتی ہے جو دنیا کے فائدے نقصان کی چیز ہے آخرت کا فائدہ نقصان اس سے کوئی متعلق <تصفح> نہیں, <تصفح> نہیں تو پتہ چلا کہ نبی کے ساتھ جو وہ وہی خاص ہے وہ آب شریا کی وحی ہے <تصفح> <تصفح> دوسرا یہ کہ اس وحی میں قطعیت ہوتی ہے وحی کے کشم میں ضروریت ہوتی ہے اس طرح خرق عادت ہے عادت یہ ہے کہ جوڑا ہو منہ روٹنی کا پھر روٹنی پیدا ہو یہ عادت ہے اور خرکے عادت ہے کہ پہاڑ سے نکل آئے جیسے رابطہ سارے علا سراؤ عادت یہی ہے کہ سر سبنی کے انڈے سے پیدا ہو اور خرقے عادت یہ ہے کہ موس علا سر لاٹھی پھیل کے ساتھ بن جائے یہ خرقی عادت ہے نا آادت یہی ہے کہ نویزے کی آنکھ پر جلی آ گئی ہے آپریشن سے یا دوائی سے ہٹا دی جائے تو نظر آنا شروع ہو جائے اور خرقیات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ گر جائے یا یوسف علیہ السلام کی کمیز لگ جائے تو اللہ تعالی گدائی ادا کروا دے تو یہ عادت اور خر کے آدت کا فرق ذہن میں رکھنا چاہیے خر کے آدت نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو بوجا کہتے ہیں ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں اور اس میں قیاس کا بھی کوئی دخل نہیں ایک ہی وقت میں ایک کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جاتی ہے نبی کے ہاتھ پر نہیں ہوتی قرآن میں ہے حضرت مریم ولیا ہے نبیا نہیں ان کو بے موسم پال رہے رہے علیہ السلام نبی ہے ان کو نہیں مل رہے آصف مرویہ صحابی ہے سلیمان علیہ السلام کے وہ تخت لا رہے ہیں سلیمان سلام نہیں لائبل کی کا تخت اللہ تبارک تبارکباد دے اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ و تعالیٰ نے وسلم ہے اور ان کی محبوبہ ترین بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہے تو کون عورت ہے جس کو اورد کا شوق نہ ہو لیکن انہیں بیٹی بھی نہیں دی خابل ہوتے ہوئے بھی اور مرید کو بیٹا دے دی دیا بغیر قابو عادت یہی ہے کہ مرد اور کہوں پھر اولاد پیدا ہو اور خر کی عادت یہی ہے کہ بغیر کامت کی اللہ تعالیٰ بیویوریوں کو بیٹا تھا فرما دے ہم عادت کو عادت سمجھتے ہیں اور خر کی عادت جو ہے اس کو خرقی عادت سمجھتے ہیں عادت میں تو کچھ اختیار ہوتا ہے خر کی آت میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا جو ڈیٹریٹ کی طرف چلے گئے وہ تو کہتے ہیں کہ خرکیات کا ویسے انکار کرتے ہیں ہو سکتا ہی نہیں ہر پوچھتے ہیں کس سے آپ سے یا انا سے کہ جی ہو سکتا ہی نہیں ہر پوچھتے کس سے نہیں ہو سکتا اگر کہیں کہ انسان سے تو ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ انسان سے نہیں ہو سکتا وہ انا کا پیل ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ سے نہیں ہو سکتا تو پھر گویا آپ نے اللہ کی طاقت اپنے اتنی بانی ہے اس سے زیادہ نہیں باندھی کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتے ان کا انکار کرنا کہ یہ ہو ہی جی نہیں سکتا یہ نہیں اللہ بھی نہیں کر سکتے اور پھر کہنا تھے کہ ہم تو عید ہی والے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے جو اللہ کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے اللہ کے علم کا انکار کرتا ہے وہ تو انکار رہی تو اس لیے یہ جو آداد ہے ایک تو وہ فریق نکلا کہ انکار کر دیا خرچ آداد کا بھی اب عادت یہی ہے کہ بیڑیا بیڑی کی طرح آواز نکالے اور خرچے آپ یہ ہے کہ وہ ان شاءدوں کی طرح بول کر باتیں کر رہا ہے ایسے واقعات آتے ہیں نا بیٹ بیل کی آواز نکالی عادت ہے اور بخاری شریف میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ بین بات کر رہا ہے انسانوں کی طرف یہ <coughs> خرقی عادت ہے تو خرقی عادت اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے <coughs> اور ایک طریق دوسرا دوسری طرف نکل گیا کہ وہ ایک خرقی عادت دیکھی سب بھی مان لی ساری سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں عادت اللہ یہی ہے کہ بیجا بیوی ہو پھر اولاد پیدا ہو سر کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایشان اسلام کو بغیر باپ کے پیدا کروا دیا اب جنہوں نے انکار کیا اتنی موٹی کتاب لکھی ایون نے زب زب تھی ملا دے ایسا مریم کہ عیسا نے سلام بغیر باپ کے پیدا نہیں گئے یوسف کر خانور کا باپ تھا اور دوسری طرف کہ جو بھی کباباری حاملہ ہو جائے سمجھے کہ شاید عیسائی پیدا ہونے لگا ہے اس جریے کو کلیا بنا لیا جائے ایک واقعہ سونا پڑھا کہ بھڑیا انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے اب یہ کہہ رہا کہ ہر بیٹیا جب چاہے انسانوں کی طرح بول سکتا ہے جب چاہے بیٹیوں کی طرح بول سکتا ہے اس کو کودہ بنا لینا یہ بھی غلط ہے ہم اس بات پر پکے ہیں کہ جو عادت ہے اس کو ہم عادت سمجھتے ہیں اور جو خر عادت ہے اس کو ہم اللہ تعالی کی خاص قدرت سمجھتے ہیں اگر یہ خر عادت ولی کی آپ پر نہ رہو اس کا نام کرامت ہے اگر یہ نبی کی ہاتھ پر زہر ہو اس کا نام موزہ ہے لیکن فرق ہوئی جمع کر رہا ہوں کہ ولی اس کرامت پر چیلنج نہیں کر سکتا ہے اسی وقت سو ہاتھوں پر زہر ہو سکتی ہے اور نبی اپنے موزے پر چیلنج کرتا ہے پوری قدمت کو کہ کوئی احسان نہیں اور کسی کی ہاتھ پر وہ موزہ اس وقت کر کے ہاتھ زار نہیں ہو سکتا تو اس لیے چونکہ یہ بحث بھی دونوں بھی آ جاتی ہے نا وہ ذات اور فر کی عادت کی تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اور یہ میں ہر بار بار عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ فر کی عادت ہے اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں اہم ممکن ہے بڑے کے ہاتھ پر نہ ہو اور پھر اہم ممکن ہے جب اللہ تعالی چاہے میں رات کی رات سب وہ اتنا زمین کو کھینچ دیا کہ فورن میں اپنے لوگوں پہنچ گئے تو کیا ہجرت کے سفر میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے یا نہیں دیکھا نہیں وہاں باقاعدہ بھی خریدی ہے پورا سفر طے کیا ہے ساری مشکلات برداشت ہے پانی اختیار بھی ہو تو تیر جیل ہے نہیں معلوم ہوا کہ جو آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی نکلا تھا وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا کہ جب چاہے نکال دیں ورنہ دوسرے وقت میں تھی بھی تو ہمیں ہے نا تو آپ کے اپنے اختیار میں نہیں تھا وہ تو موزا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی اب دیکھیے مثال کے طور پر عیسا علیہ سلام کے بو ذات کا قرآن پاک میں ذکر ہے حالانکہ قرآن پاک عیسائیوں کی گواہی کے بعد بادل ہوا ہے نا اور عیسائیوں کی گواہی یہی تھی کہ انہوں نے ان بو ذات کو وسیع علیہ السلام کی اپنی کنر سمجھ لیا تھا لیکن اللہ تبارک پاکار نے ان بو ذات کو نکالا بھی قرآن سے بح اللہ کہ یہ اللہ کیا حکم سے ہوتے تھے ان کی اپنے اختیار کو اس میں کوئی دخل ہے? نہیں تھا اب دیکھیے ہم جب مسیح علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں بیان کرتے ہیں تو چونکہ ہر موجے کو اللہ کی قدرت سمجھتے ہیں سب تو ہمیں ہر موجود دلیلیں تو عید نظر آتا ہے کیونکہ خدا کی قدرت اور دے کر کر سامنے آ رہی ہے لیکن انہیں موضات کو جب عیسائی پڑھتے ہیں بیان کرتے ہیں وہ چونکہ بسیح کی قدرت کہتے ہیں تو ہر موضاع ان کے لیے شرک بن جاتا ہے کیونکہ وہ شرک کی دلیل بن گئے نا طویل کی دلیل نہ رہا اسی طرح بزرگوں کی کرامات کو جن لوگوں نے عیسائی زیڈ سے پڑھا ہے وہ تبلیغی نصاب پر اعتراض کرتے ہیں جی یہ کرامات اس نے کیوں آ گئی اس قسم کی چیزیں کیوں ہیں ہم کہتے ہیں کرامت جس کی ہاتھ مرزا اس کا بھی قصور نہیں عیسائیوں کی گمراہی ہے علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں اللہ تعالی نے یہ سر کے آزاد جار بنوائے اللہ کا بھی کوئی قصور ہے. قصور تو اسی عیسائی زیب کا ہے نا جو غلط زیر تھا تو جو لوگ ان بزرگوں کی کرامات کو عیسائی ذیل سے پڑھتے ہیں ان کو یہ کرامات شرک نظر آتی وہ کتابیں لکھتے ہیں تفریح صاحب شرک ہے اور جو ان کو اسلامی ذیل سے پڑھتے ہیں ان کو یہ ساری کرامات اللہ کی تویل کے ذرائع نظر آتے تو قصور ان کرامات میں نہیں اس ذہن کا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی اسلامی ذہن عطا فرمائے تو یہ کرامات ان کے لیے درائل توحید بنے گے درال شرک نہیں بنے گے وہ ذات علیہ السلام کی مثال میں آج کر رہا ہوں اسی لیے تو اس لیے عادت اور خر کے عادت کا فرق ذہن میں رکھنے آسان سے آسان مثال اس کی خواب سمجھے کیا مثال سمجھے خواب خواب کیونکہ خواب کا سب کو تجربہ ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ خواب میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا بعض بات اتنا ہوتا ہے کہ دعا مانگی اللہ نے پوری کالی خواب دکھا دیا خواب میں چھٹی جماعت کا امتحان جب دے رہا تھا صبح ریالی کا پرچہ تھا رات کو پورا پرچہ خواب میں نظر آیا کوئی استخارا نہیں کوئی دعا نہیں اور صبح جب گیا تو اسی ترتیب سے سارے سوالات تھے اس کے بعد جب امتحان ہوتا میں اکیس مر کا اشتہار پر کی لیٹتا کہ یا نا پرچہ, پرچہ نظر آ جائے کبھی بھی نظر نہیں آیا بڑی دیر کرتا تو چلو پرچہ نظر آ جائے دقت نہیں آیا اللہ کے امتحان میں تھا نا میرے امتحان میں کبھی تھا میرا کام تو اشتخار پڑنا تھا اس کو قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا تو جس طرح خواب میں آپ کو تو جس طرح خواب میں آپ کو تجربہ ہے کہ خواب میں آپ کا کوئی اختیار نہیں اللہ تعالیٰ چاہے ایک رات میں دس خواب دکھا دے چاہے آپ دس دیر میں ایک بھی نہ دیکھیں ایک فرق سمجھ آیا دوسرا یہ خواب بھی آپ کو تجربہ ہے چھوٹی بچی کہہ رہی ہے آج میں نے خواب دیکھا مامو جی آئے ہیں اور واقع تر مامو جی آ بھی جاتے ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں اب کوئی اس وقت یہ نہیں کہتا کہ تجھے خواب آیا تیری امی کو کیوں نہیں خواب آیا کہ میرا بھائی آیا تو جھوٹ بولتی ہے میرے بڑے بھائی اور بڑی بہن کو خواب کی بھی ہے تو جو وہ جھوٹ بولتی ہے تو کوئی یہ کہنا نہیں کہ جو چھوٹی کو خواب ہے وہ بڑی کو بھی ہے جو چھوٹے کو خواب ہے بڑے کو بھی کہنا ہے یہ اللہ تعالیٰ چاہے چھوٹے کو دکھا دے چاہے بڑے کو دکھا دے یہ اس کے اختیار کی بات ہے نا جو آواز سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی ان کا تخت اٹھایا پھرتی تھی کیا وہ ہجرت کے سفر میں حضرت یقین کی جا سکتی تھی لیکن اللہ کی ورزی پر ہے اس لیے یہ چیزیں اللہ تبارک و وطالعہ کی ورزی سے تعلق رکھتی ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹے گیئر کوئی ہو ہوگی تو کیونکہ یہ بات اللہ کے نبی سے سابت نہیں اس لیے غریب سے بھی سابت نہیں ہو سکتی یہ اسی طرح کی حماقت ہے کہ چونکہ ماں کو یہ خواب نہیں آیا میرا بھائی ایسی بچے کو بھی نہیں آ سکتا تو جو بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں خواب کا تصور جو ہے یہ زیر میں رکھیں کہ جیسے کیونکہ خواب کا آپ کو تجربہ ہے نا اور آپ کو یقین ہے کہ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں اسی طریقے سے اللہ تعالی چاہے جیسے خوابوں میں آپ دیکھتے ہیں کسی آدمی کو زیادہ خواب آتے ہیں کسی کو بہت کم آتے ہیں کسی کے زیادہ سچے نکلتے ہیں کسی کے ویسے مہمی سے ہوتے ہیں اسی طرح کسی بزرگ کو جانا کشپ ہوتا ہے کسی کو کم کشپ ہوتا ہے کیونکہ ادھر سے اللہ تمہارے پتالا کی ورزی ہے تو یہ خر کے آزاد یہ کشپ وغیرہ کیونکہ اسی وح سے تعلق رکھتے ہیں کچھ مرزا کاتیا جی نے بھی ان کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے اور اس میں افراد تبلیغ ہو رہی ہے ایک فریق تو سرے سے انکار کرتا ہے شرک ہے جی اور دوسرا اس کو کائنہ کلیا بنا لیتا ہے کہ جو کماری بچا جاتے اس کا نام ایسا ہی ہونا چاہیے علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی باری چکنے جاری ہو گئے اب یہ کہنا کہ جہاں بھی پانی دیتے موسال سلامی جا کے دیتے یہ اس ججے کو کلیا بنانا ہے کی عادت آ گیا دسترخوار کھا لیا اب یہ کہ سب کو کھانا وہی دے رہا ہے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے یہ ساری تو عادت اور خر کی عادت کا فرق ولی کی قرادت جو ہے اس میں تہذیب اور چیلنج نہیں ہو سکتا میں یہ فرق حج کر رہا ہوں اور نبی کے گوجے میں چیلنج اور تہذیب ہوتا ہے کیوں نبی کا انکار اوبر ہے ولی کی بریات کا انکار ہے اس کی آپ پر جو کرامزدار ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ اس کو شباش ملے یا اس کے برین ذرا کام تیز کر دے اور اللہ کا دیر کا کام زیادہ کرے شوق سے اس یہ مقصد ہوتا ہے اور دبی جو ہے اس کے مارنے نہ مارنے کا تعلق کفر السلام کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنے الفاظ آتے ہیں تصورات ان کی تعریفات دیر میں ہو تو پھر تو بات سامنے آتی ہے اب بروز اور تناشک کا مرزے نے جو گڑبڑ کیا ہے مسئلہ بروز کہتے ہیں ظاہر ہونے کو اس کی جد ہے کمون کمون تو بروز اور کمون کا مسئلہ مرزا کاجیا جی نے اپنی کتابوں میں چھیڑ دیا ہے کھاؤ تھا تناسک اور چیز ہے تناشک یہ ہے कि इसकी रूह निकलकर किसी दूसरी चीज में चली जाए वो हिंदुत्नाशक के कायल है ना एक हिंदू एक कुतिया पकड़ लाया बीवी कहता है कि इसका जरा अच्छा खाना दे वगैरह देना ये मुझसे प्यार बड़ी करती है मालूम होता है जो मेरी मां बड़ी थी शायद उसकी रूह इसमें आगे गई है और <laughs> उसको बांध दिया वो बीवी बेचारी उसको اچھا کھانا دے کہ یہ میرے کام کی ماں ہے ساس ہے میری اب کارتک کا مہینہ آیا تو با مشہور بھاگ رہا ہے نا کارتک کی کتیا کا کیا اعتبار کیونکہ کارتک کے مہینے میں کتیا کی شاوت جوش پر ہوتی ہے نا اب سارے گاؤں کے اکٹھے ہو گئے کتے وہاں وہ بیوی لڑے کہ میں تیری ماں کو جو کھلا دے گی اتنے باپ میرے ہم ساتھ میں کیا چلو ایک ماں تو تھی وہ میری ساتھ کی اس کی خدمت بتا سکتی ہوں لیکن جب یہ اتنے خامد لے کر آ گئی ہے یہاں تو میں اس کو کیا قسم اس کو کھلاؤں بھائی تو تناسک ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا تناسک کے قیدے پر آباد ہے ورنہ دنیا گجٹ جاتی جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اگلی جون میں گندم کی شکل میں آ جاتے ہیں آموں کی شکل میں آ جاتے ہیں اور اگر گناہ نہ ہوتا تو آئندہ تو اگلے جون کو گردم کھانی بھی نہیں سکا ہوگی نا تو تناسب یہ ہے کہ ایک جگہ سے رو نکل کر دوسری جگہ چلی جائے بروز یہ ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پر جن وغیرہ کا سایہ ہوتا ہے نا تو اس کی زبان پر جن بول رہا ہوتا ہے میں نے ایک مریض دیکھا ویسے ایات کے لیے میں گیا وہ کھیلا تھا میں نے جگانے کی کوشکی وہ جاگا دی اٹھا پاؤں کا پڑ کر میں نے ہلایا وہ ہلا. مجھے شبہ ہوا کہ اس پر کوئی اثر ہے اب میں آپ تو ہوں نہیں یہ کرو جو سنی سنی باتیں بھی کرو آخر کرسی پال لو سورہ مجمبل پال لو میں سورہ مجمبل میں نے پڑھنی شروع کی بھی شروع کر دی حالانکہ اس کو بھی سوچ مزا بالکل یاد نہیں تھا اب مجھے اور یقین ہو گیا جب میں پھتا کہ جو وکیلا تک پہنچا تو اس کی زبان بند ہو گئی میں نے کبھی یہی کہا ہوا ہے گا جی اب میں نے دس گیارہ مرتبہ یہ پھوک ماری چیخنے لگا میں جل گیا مجھے آگ لگ گئی مجھے یہ ہو گیا مجھے وہ ہو گیا تو اب دیکھیے یہ جو سورہ مزمل پڑ رہا تھا یہ بروز تھا کہ جد کا اثر اس پر ظاہر ہو رہا تھا اسی طرح ارواح کا کچھ استفادہ ہوتا ہے اس کو بروز کہا جاتا ہے اس سے وہ آدمی جد نہیں بن جاتا جلد کی کیا چیزیں جو ہے وہ اپنی طور پر زہر ہوئی اس کے بعد ختم ہوگی جیسے دورہ پڑتا ہے ختم ہو جاتا ہے اسی طرح روح استفادہ جو ہے اس کا اس کو نفظ بروس سے کہتے ہیں لیکن یہ تو کہتا ہے کہ مجھ میں مسیح کی روح آ گئی ہے یہ تناسک ہے اس لیے یہاں پہ پیش ہوتے ہیں نا کہ جب نصرت کے ساتھ مرزے کا نکاب پڑا گیا تھا تو روح ایک ہی تھی نا اور جب مسیح بنا تو رو دو آ گئی اب جب بیوی کے پاس مرزا جاتا تھا تو روحے دونوں لطف اندوز ہوتی تھی یا ایک تو بسر تو سامنے آئے گا نا اگر ایک ہوتی تھی تو پھر یہ اولاد مسیح کی اولاد نہیں ہے کیونکہ اس کو تو مسیح کی روح ہوتی نہیں تھی براب اور اگر دونوں ہوتی تھی تو پھر اولاد حالات زاری نہیں ہے کیونکہ مسیح کی روح کے ساتھ دکھائی نہیں ہے اس کا تو رالی کیسے بن گیا کہتے ہیں فتح بسی میں یسو وسی کی روح سب گئی ہے وہ شریر آدمی ہے اب فتح بسی میں روپ شاست میں آ جائے تو شریر اور اس میں آ جائے تو وسیح بن جائے تو بار بروز کی وَبَرَضُ جلد کمون ہے وہ بار اللہ الباح دل کا ہار پاک میں آتا ہے بروز کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ظہور ہے انسان اور اس کی زبان یا اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ظاہر ہو رہا ہے جو جل کر رہا ہے اس بات کو بروز کہتے ہیں یہ وقتی ہوتا ہے یہ کبھی نہیں چنا گیا کہ کوئی جن واقع تن حقیقت مرزا کابیانی کی شکل میں ساری عمر زندہ رہا نکاح کرتا رہا کھاتا رہا پیتا رہا یہ بات نہیں ہوتی بروز میں وقت کی چیز ہوتی ہے ضروری استفادے کا نام بروز ہے اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن مرزا کابیالی نے لفظ بروز کا استعمال کیا اور والے اتنا سال اس میں ڈال دیے جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے تو اس لیے پہلی بات میں بھی آپ کے سامنے واضح کی کہ تصورات جو ہوتے ہیں یہ دوسرے تک گزریا تعریف پہنچائے جاتے ہیں اور تعریفات جانے بغیر آپ اندھے اندھیرے میں تو لاٹھی چلا سکتے ہیں لیکن خود آپ پر بھی بات بازنی ہوگی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے تعریف کے لیے جامع مانے ہونا ضروری ہے ایک برادری میں ایک ساتھی سے میں نے پوچھا کہ سنت کی کیا تعریف ہے سننا تو ماں بال اگر ان نبی وسلسلم کے نب سے ہی سنت وہ کام ہے جو حضرت نے خود ہمیشہ کیا ہونے کہا یہ تعریف غلط ہے نہ جامع ہے نہ مانے ہے کیوں سارے مسلمان مانتے ہیں کہ پارٹیوں نمازوں کے لیے اذان کہ سنت ہے جماعت کے لیے اقامت کہنا حضرت نے ہمیشہ تو کیا کہی ایک طرح بھی خود نہ ازان کہیں نہ اقامت کہیں تو تیری تعریف پر نہ ازان سنت رہے گی نہ اقامت سنت رہے گی اور فائد کی حضرت ہمیشہ آ کرتے تھے نا تو وہ بھی سارے سنت کی بات میں آ جائیں گے یہ تعریف نہ جامع ہے نہ بادے ہے تو میں ارض کر رہا تھا کہ تاریخ میں ہمیشہ دو حصے ہوتے ہیں جب بھی خود تاریخ آپ کو کرنی پڑے آپ سوچ کر کریں دوسرا تاریخ کرے سوچیں کہ اس میں دو حصے ہیں تو آپ اور معابلی امتحاس آپ گرامر میں پڑھتے ہیں کہ کلمے کی تیر کس میں ہے ایسو فیئر کلمہ بابانا لفظ کو کہتے ہیں اب ان تینوں میں بابانا ہونا جس کے درجے میں ہے سب میں پایا جاتا ہے آگے فصل اور فرق کیا ہے کہ پھر بھی زمانے کی قیاد ہے ساتھ ایک زمانہ پایا جائے اس سب میں زمانے کی قیاد تو کچھ حصہ اس کا مسترک ہوا نا اور کچھ بھی امتحان ہو گیا فرض اور واجب دونوں ضروری اور لازم ہے تو جس کا شریعت میں لزوم ثابت ہو اس کو فرض یا واجب کہا جائے گا اب لزوم دونوں میں مسترک ہے آگے فرق کیا ہے کہ اگر اس کا لازم ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہے تو فرض ہے دلیل زندی سے ثابت ہے تو واجب ہے حضرت پاسم نے جو دباور نہ فرمائے ان میں بھی یہ دو تقسیلیں ہو گئی کہ جن دباور پر حضرت نے مبازمت فرمائی ان کو ہم سنت موقع کہتے ہیں اور جن پر بغان نہیں کروائی ان کو ہم مستم کرتے ہیں. تو دیکھیے دبافر ہونے میں طرح تھا آگے کچھ فرق آ تو اسی طریقے سے تاریخیں آپ اب پہلے بھی پڑھتے رہے تعلیم اسلام میں بھی لیکن اب ان تاریخوں کو ذرا اس ریٹ سے دیکھنا ہے کہ اس میں کتنا حصہ جو ہے وہ مشترکہ دوسروں کے ساتھ اور کتنا اس سے ادانگ ہے دو چار تعریفیں آپ اس طرح یاد کر لیں گے تو یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی کہ تعریف جو ہے اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے جامعیت یہ جنس سے آتی ہے اور مالحیت یہ فصل سے آتی ہے جب آپ اس طرح تعریف سمجھیں گے اب تعریف آپ پر خوب روشن ہو جائے گی کہ یہ تعریف ہے اسی طرح دوسرے سے تعریف کروانی ہے اس سے بھی اسی طرح سوچ سمجھ کے کروانی ہے تو تعریف سے تصورات وعدے ہوتے ہیں اور اپنا تصور دوسروں کو آپ سمجھا سکتے ہیں دوسرے کا تصور سمجھ رہے ہیں تو آپ اس سے تعریف سوچے گی جس کی تعریف کیا ہے اور تعریف میں دونوں چیزیں دیکھیں کہ جن سر فصل ہے یا نہیں